Allah شد لو اشد اللہ ابھی بولو اگر تمہارا پیر بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلح کو شراب میں بھیگونا یہ تو حرام ہے لیکن تمہارا پیر کہہ رہا ہے ولی کہہ رہا ہے نا چپ چاپ کر لو ٹوکو نہیں کیوں اس لیے کہ وہ طریقت کے راہ کا سالک ہے وہ اس منزلوں کے رسمر سے بھگو لو اگر تمہارا پیر بولتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلح کو شراب میں بھگونا یہ تو حرام ہے لیکن تمہارا پیر کہہ رہا ہے ولی کہہ رہا ہے نا لہٰذا چپ چاپ کر لو ٹوکو نہیں کیوں اس لیے کہ وہ طریقت کے راہ کا سالک ہے وہ اس منزلوں کے رسم و راہ سے طرح لے گا اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو نسل سے تعبیر کیا ہے اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے مشکل سے پانی نکل رہا ہے قبل از وقت کچھ کہنا ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے ایک گیس ورک ہوگا یہ اٹکل بات ہوگی یہ جب دنیا میں آئیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کون ہے زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یا جو ختم ہو گئے مورورے ام کے ساتھ ساتھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یاجوج ماجوج سے مراد وہ دو قائم قوم ہوں گی جو ظلم و بربریت وحشت میں یاجوج اور ماجوج جیسی طبیعت رکھتی ہوں گی بعض لوگوں نے یہ کہا وہ دنیا کا کوئی ملک ہو سکتا ہے جو یاجوج ماجوج جیسی خطرناک فطرت وحشت اور بربریت کے اندر انہیں جیسے ہوں گے یہ مراد ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک گیس ورک ہے ایک قیاس ہے کنجیکچر حقیقت کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ دیوار جو بنائی گئی تھی جو سب بنایا گیا تھا ایک ہزار سال تک رہا گر گیا اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے جانتے ہیں ایک حروف مقطعات کا مجموعہ یوں ذکر کیا گیا کافا انسور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ذکر رحمت رب کا ذکر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی رحمت کا لفظ لا رہا ہے ذکر کے فوراً بعد کیا وجہ ہے نیز اس پورے سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفت رحمان کو نمایاں طور پر ذکر فرمایا جہاں دیکھو رہمان رحمان رحمان رحمان ہم اس کی وجہ پر اس کے ریزن پر ابھی بحث کریں گے پہلے یہ بتا دیں کہ یہاں حضرت زکری علیہ السلام کی دعا کا شسکرہ ہے تمنا یہ تھی کہ میری اس بچی کو مریم کو اگر تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے مجھے اولاد دے دے اور چپ کے دعا کرتے دے اللہ تبارک نے ان کی دعا کہا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ یہ دعا چپ کے چپکے تھی دھیرے دھیرے کرتے تھے کیوں اس لیے کہ اگر زور سے کرتے تو لوگ انہیں تمسخر اور مزاق کا ہدف بنا لیتے اے بڈھے کو کیا سوجی ہے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے اور اولاد مانگ رہا ہے چپکے چپکے مانگتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مانگنا یہ خلوص کی دلیل ہے اخلاص پایا جاتا ہے بالمقابل اس کے کی دعا جہرن کی جائے اور اس میں قبولیت کے امکانات زیادہ رہتے ہیں اس لئے بندہ دھیرے دھیرے چپکے اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ بہرا نہیں ہے ذکر رحمت ربک اذنا ندا <انخفیہ> میرے بندے زکری کے اوپر میرا رحم ہوا جب اس نے مجھ سے چپکے چپ دعا مانگی تو دعا کی پہلی شرط ہے کہ چپکے چپ کے مانگے آدمی دوسرے کہنے لگے اور کہیں انہوں نے دعا میں پہلی شرط کے اپنی درمادگی کا اظہار کیا اللہ میں بہت کمزور ہوں اس کے لیے کیا کہا ہے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اس کا مطلب جیسے جیسے آدمی بڈا ہوتا جاتا ہے تیسے تیسے آدمی کی ہڈیاں کمزور ہوتی جاتی ہیں طب کا مسئلہ کہ جب آدمی بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ جائے تو ذرا چلنے میں پھرنے میں احتیاط برتے کیوں اس لیے کہ اس مرحلے میں اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو جڑتی نہیں ہے اور ہڈی اگر ٹوٹ گئی تو وہ جو تھوڑا بہت چل پھر رہا ہے وہ چلنا پھرنا بھی بند ہو جائے گا احتیاط برتے لازمونی میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وشتال اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں یعنی اپنی آجزی اپنی درمادگی اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا تو آدمی دھیرے دھیرے دعا مارے دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ بن جائے آجز بن جائے چھوٹا بن جائے اللہ کے نزدیک دعا کرتے وقت اور تیسرے ورم کم بھی دعا بھی اللہ نے اس کے اوپر جو نعمتیں فرمائی ہے ان نعمتوں کا اظہار کرے کہ اے اللہ تجھ سے مانگ کر کے کبھی میں محروم نہیں رہا یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے تو دعا کی پہلی شرط دھیرے دھیرے مانگے دوسری شرط یہ اپنی عجزی کا اظہار کرے اور تیسرے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اقرار کرے ان کا اعتراف کرے دعا انشاءاللہ قبول ہو جائیے اس کے بعد ذکر یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام انسانی شکل میں مریم کے پاس آئے حجرے میں تھی ایک انسان کو دیکھ کر کے حیرت زدہ رہیں گی کہ کمرہ بند ہے یہ آدمی آگے کیسے گیا کالتن ادبر رحمان دیکھیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی سے رحمانیت کے ذکر ہے قالت ربین ادبر رحمان من کا انکن مجھے چھونا نہیں رحمان کے لیے رحم کا حوالہ دیا استعطاف اور استرحام کے لیے رحم طلب کرنے کے لیے دیکھو کتنی عفت معاف اگر اس حجرے میں وہ گناہ کر بھی لیتی تو کون دیکھنے والا تھا لیکن اس سے التجا کر رہی ہیں استرحام و استحکاف کے لیے اللہ تبارک کی کسی بحمانیت کا حوالہ دے رہی ہیں کہ اگر تو متقی ہے تیرے اندر تقوا ہے تو مجھے چھونا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی آدمی جو ہوتا وہ زنا کے قریب نہیں جاتا اور جو زانی ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا انکن تو تقی اگر تو متقی ہے تو مجھے چھونا نہیں تاکہ میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا تجھے بیٹا دینے کے لیے تجھے بیٹا دینے کے لیے اللہ کی طرف سے کہ میری شادی ہی نہیں کسی انسان نے مجھے چھوا ہی نہیں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ اللہ کے لیے یہ معمولی چیز ہے اللہ کے لیے بہت معمولی ہے یہ بہت آسان ہے اس کے لیے الاملہ ہو گئی وہ انہوں نے پھونک مارا ان کے گریبان میں بہت پریشان ہوئی اندازہ لگائی ہے شادی نہیں ہوئی ہے اور حمل ٹھہر گیا اور بچہ بھی ہو گیا رے میرے معبود اب میں کیا کروں میری شادی نہیں بچہ ہو گیا ہے. قوم کیا کہے گی کاش زمین پھٹتی اور میں اس کے اندر سما جاتی یہ وہی سور کریمہ ہے کہ جب جعفر تیار رجاشی کے دربار میں پڑ لے تو سارے کے سارے قصیف سارے روحبان اور سارے درباری زاروں قطار رو رہی تھی یہ وہی سورہ ہے سور مریم کاش کے لئی تنی مرتو قبل لا و تو نسیم منسیا عورت بولتی ہے اللہ مرتو کب لا اس سے پہلے مر جاتی و تو نسیم منسی میرا نام و نشان نہ رہتا اتنی پیاری بات ہے اللہ ایک فتم عورت ہی کہہ سکتی اس سے پتا چلا کہ عورت کا سب سے بڑا گہنا عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی اسمت ہے وہ لٹ جائے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا وہی داؤں پر لگ گیا اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا لئی تنی متو قبل کنت نسیم منسی ہماری ماؤں کے لیے بہنوں کے لیے حضرت مریم کی یہ قابل بنانے کے لائق یا لئی تنی متو قبل کاش اس سے پہلے میں مر جاتی و کنت نصیب منسی نسیم منسی ہو جاتی اللہ نے فرمایا آگے بڑھ یہ جو کھجور کا ٹنڈ منڈ درخت دکھ رہا ہے اسے ہلا کا باریک آ رہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہا تو وہ تو بن جی تازہ کھجورے گرنے لگی اشارہ اس بات کی طرف ہے ٹنڈ پتے ہیں نہ ہریالی اس درخت کے اوپر سوکھا درخت ہے اس کو ہلانے پر کھجور گرنے لگی دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ ویسے ہی اللہ تمہارے کو پہلے کھجور تبق میں لا کر کے رکھوا دیتا ہے کسی فرشتے کے ذریعے کھا لیتی یہ کیوں کہا گیا کہ درخت جا کر کے ہلاؤ انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ اسے تدبیر کرنا ضروری ہے روزی کے لیے ہلاؤ بقیہ اب اللہ کا کام ہے تمہارا کام ہے تدبیر کرنا اب تدبیر کو کارگر بنانا اس کا نتیجہ دینا اس کا ریزلٹ دینا یہ باری تالا کے ہاتھ میں تمہارا کام صرف تصدیق کا کرنا ہے تم تصدیر کے مکلف ہو اتنا تو کرو ہلاؤ ٹنڈ منڈ درخت کو اب ٹنڈ منڈ درخت سے تازی کھجوریں دینا گرانا یہ ہمارا کام ہے اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ جو ذات سوکھے خجور کے درخت سے تازے پھل دے سکتی ہے وہ بغیر باپ کے اولاد نہیں دے سکتی صرف عورت سے برآت استحلال کہہ لو بلاگت کی زبان میں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ زچگی میں زچہ کے لیے عورت کے لیے سب سے زیادہ مفید کھجور ہے طبی مسئلہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کھانا ہو گیا اب پانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے نیچے میں نہر جاری کر دیتا ہوں نہر جاری ہو گئی پہلے کھانا تھا جو کھجور سے حاصل ہوا اب پانی کے لیے نہر جاری فرما دی پہلے کھانے کا تذکرہ تھا بعد میں پانی کا اس کے بعد جب کھانے لگی تو وہاں پہلے پانی ہے بعد میں کھانا ہے ایسا کیسے پہلے کھانے کا ذکر کیا اس کے بعد پانی کا اس کے بعد جب کھانے بیٹھی تو پہلے پانی کا ذکر ہوا بعد میں کھانے کا انسانی فطرت کی طرف بھی ہے کہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو پہلے کھانا دیکھتا ہے برابر اس کے بعد پانی تلاش کرتا ہے اور جب کھانے بیٹھتا تو کھانا پہلے کھاتا ہے پانی بعد میں پیتا ہے کہ پہلے پانی پی لیتا بعد میں کھانا کھاتا ہے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ پہلے کھانا تلاش کرتا ہے بعد میں پانی تلاش کرتا ہے لیکن جب کھانا پانی دونوں مل جائے تو پہلے کھانا کھاتا ہے بعد میں پانی پیتا ہے بچہ لیے ہوئے قوم کے پاس آئی قوم کہنے لگے رہے یہ کیا ہو گیا یا اخت ما ما کان کی و ہارون کی بگی اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا تیری ماں دانیا نہیں تھی یہ بغیر شادی کے تجھے بچہ کیسے ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھ لیا اس سے پوچھو یہ جو میری گود میں اس سے پوچھو حدیث پاک میں ہے کہ چار بچوں نے گہوارے ہی کے اندر کلام کیا ہے ایک تو جرے جراہب کا بچہ یعنی ان کے زمانے کا بچہ جس نے گواہی دی تھی کہ جرے جراہب کے زینا سے میں پیدا نہیں ہوا ہوں بلکہ میں فلا شڑا گدڑیے اور فرا چرواہے کا بیٹا ہوں اس نے اور دوسرے گہوارے کے اندر کلام کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے اخدود میں سے وہ جو عورت تھی کہ ایک گڑھا کھود کر کے آگ جلائی گئی اور سب کو اس میں ڈال دیا گیا سب جل کر کے مر گئے اس میں ایک عورت بھی تھی بچہ لیے ہوئے وہ جک رہی تھی کہ میں آگ میں کیسے کودوں بچے نے کہا ماں کیا دیکھتی ہے اللہ کے لیے کود جا یہ آگ ہمارے لیے گلو گلزار بن جائے گی وہ بچہ بھی گہواری کے اندر بولا اور تیسرے وہ بچہ اس کے سامنے سے ایک سوار گزرا تو ماں نے کہا کہ اے اللہ یہ آن بان شان یہ شہرت جو اس سوار کو حاصل ہے اسی سوار کی طرح میرے بچے کو بنا دینا بچے نے کہا اے اللہ مجھے اس طریقے سے نہ بنانا یہ چار بچوں نے گہاری کے اندر کلام کیا انہوں نے کہا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے چپ رہنے کا بچے سے پوچھو بچہ فورن بول پڑا قال میں اللہ کا بندہ ہوں دیکھو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تو اللہ کا بیٹا ہو گیا آ, بغیر باپ کے پیدا ہوا تو خرقے عادت کے طور پر ہی لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کا بندہ ہے. یعنی پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگنے والی افطرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگنے والی توہمت کو زائل فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اگر لوگ مجھے اللہ کا بیٹا کہنے لگے تو یہ شرک ہوگا پورا انہوں نے شرک کی تردید کی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کا سب سے بڑا رد لفظ عبد کے اندر موجود ہے اگر آدمی ابدیت کو سمجھ جائے کہ ابدیت کیا ہے تو وہ مقام معبود کو سمجھ جائے گا کہ معبود کا مقام کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں چھوٹے بچے نے گہوارے کے اندر جب کلام کیا تو یہ اس بات کی دلیل بھی کیے ہے تو بغیر باپ کا لیکن زنا سے نہیں ہے پہلے اللہ کے اوپر لگنے والی توہمت کو انہوں نے زائل کیا اور پھر اپنے ماں کے اوپر لگنے والی تحمت کو زائل کیا لفظ عبد کے ذریعے قالینی عبد اللہ اس کے بعد یہ فرمایا آتا اس نے مجھے کتاب دی کتاب دینے والا ہے یعنی میں نبی بنایا جانے والا ہوں وہ جاننی نبی اللہ مجھے نبی بنائے گا اور اس کے بعد فرمایا السلام علیہ سلامتی ہو پیدائش کے وقت سلامتی ہو موت کے وقت سلامتی ہو اٹھائے جانے کے وقت میرے اوپر اس لیے کہ تین جو مرحلے ہوتے بڑے سخت ہوتے پیدا ہوتے وقت یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے مرتے وقت یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے اٹھائے جانے کے وقت یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے ان تینوں مراحل کے بارے میں سلامتی کی دعا میرے لیے فرمائی عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے عقید کفارہ عقید کفارہ کا مطلب کیا ہے کہ حضرت آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے پوری انسانیت آدم کی پوری اولاد گنہ ہو گئی اب اگر اللہ اس گنہگار بندے کو سزا دے تو اس کے رحم کے خلاف ہے اور اگر سزا نہ دے تو عدل کے خلاف ہے بڑی مشکلات پڑی اگر گناہ کرنے کے بعد سزا دیتا ہے تو رحم کے خلاف ہے رحیم ہے تو سزا کیسے دے گا اور اگر سزا نہ دے تو اس کے عادل کے خلاف ہے انصاف کے خلاف ہے جو مجرم کو سزا نہ دی جائے بڑا مشکل مرحلہ سامنے آ گیا عیسائیوں نے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ عیسا کو بھیجا اور وہ پوری دنیا کے لوگوں کا گناہ پوری انسانیت کا گناہ اپنے کندھے پر لے کر سلی کے اوپر چڑھ گیا یہ انہوں نے رحم اور عدل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک راہ نکالی اور آج اس پر وہ پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہے حالانکہ سوال یہ ہے کہ جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے مجرم کو سزا دینے کے بجائے جج اگر یہ کہے کہ میرے بیٹے کو اس کی جگہ پھانسی دے دی جائے سزا دی جائے دنیا کا کوئی جج ایسا کرے گا کہ چوروں اور ڈاکوں کو سزا دینے کے بجائے بادشاہ وقت شہزادے کو ہاتھی پر لٹکا دے اس سے دو باتیں معلوم ہوں گی ایک تو بادشاہ احمق ہے اور دوسرے مجرم کو چھوڑ کر کے بے قصور کو سزا دینا یہ تو بالکل عدل کے خلاف ہے تو سوال اپنی جگہ اب بھی باقی ہے کہ اگر انسانوں کے گناہ کرنے پر انسان مجرم بنا تو سزا دوسرے کو کیوں ملی جس نے جرم کیا تھا سزا اس کو ملنی چاہیے تھی یہ کیا ہوا کہ کی جرم کوئی کرے سزا کوئی بھگتے یہ تو عدل ہے ہی نہیں اور اسلام نے جو طریقہ نکالا ہے بہت پیارا اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو گناہ کرو گے تو میرا عدل مقتضی ہوگا میرے عدل کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں اور اگر تم گناہ کر چکے تو اب اگر توبہ کر لیتے ہو تو میرے رحم کا تقاضا ہے میں تمہیں معاف کر دوں یہ طریقہ کتنا سادہ جس میں نہ تو کفارے کی پیچیدگیاں ہیں نہ اور ذہنی الجھن سیدھا سا مسئلہ ہے کہ گناہ کرنے پر اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو میرے عدل کا تقاضا کہ اسے سزا دیا جائے اور اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا تو میرے رحم کا تقاضا ہے کہ اسے بخش دیا جائے یہ حل کتنا پیارا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کے اندر اپنی صفت رحمانیت کو نمایاں طور پر ذکر فرمایا بلکہ رحمت ہی سے ہی سوریہ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے ذکر اور ہمیں اللہ تبارک و کی صفت رحمت کے اوپر فخر ہے اس صفت رحمت کے اوپر فخر کرنا چاہیے لیکن نہیں اتنا بھی فخر نہیں کہ مالکین کو بھولا جائے تو مالک امدین بھی تو ہے بہرحال اتنا تو ہے کہ وہ منتقم ہے جب بار ہے کخار ہے سات رحیم ہے لیکن رحمت اس کے قہر کے اوپر غالب ہے یہ تو اس نے عرش کے اوپر لکھ رکھا ہے مسلم شریف کی روایت مسلم شریف کی کیا روایت ہے کہ میں نے لکھ کر کے اپنے عرش کے اوپر رکھ رکھا ہے کیا کی میری رحمت میرے غزب کے اوپر حاوی ہے اللہ کی یہ تمام صفتیں سن کر کے اللہ سے محبت بڑھتی ہے نا اللہ سے پیار بڑھتا ہے اور یہی تو زندگی کا حاصل ہے ایمان والوں کی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے بعد باس بادل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل لی جا رہی ہے, کہ انسان ہے انسان یہ بولتا ہے انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا عقول السان اِدا مامت جواب ترکی ب ترکی اولا انسان قبول کیا بولنے کی سوال جس انداز میں ہے جواب دوسری انداز میں ہے سوال قبل واللم یا <يَكُشَيَّا> کچھ ترکی ب ترکی جواب بولتے ہیں اس کو انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ پرماتا کیا انسان کو یہ یاد نہیں جب وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے اسے کچھ بنا دیا نتھنگ تھا سم بنا دیا اب نتھنگ کے بعد دوبارہ سم تھنگ نہیں کر سکتے یہ کون سا استعال ہے خلقنا من قبل ولم یا کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں کہ ہم نے اس کو کر دیا. اب جب ہوگا دوبارہ نہیں کر سکتے کتنا پیارا جواب شارٹ کتنا سر شارٹ بٹ سویٹ اس کے بعد سورے توحا شروع ہوتی ہے اللہ تبارک قرآن حکیم کے بارے میں بڑی پیاری بار فرمائی تو ہم نے قرآن آتے اوپر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا آپ بدبخت ہو جائیں دونوں ترجمہ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھا سو مشقت میں پڑھو قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں جب تک جی لگے تب تو قرآن پڑھو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھنا کس نے کہا ہے قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے اور قرآن اتنا نہ پڑھا جائے کی لوگ چکر کھا کر کے غش کھا کر مسجد میں گر پڑا ہے قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا اور دوسرے تشکا کا مطلب آج بدبخت نہ ہو جائیں قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ بدبختی میں مبتلا کر دے یعنی قرآن اس لیے آیا تاکہ تم نیک بخت رہو سر بلند رہو قرآن اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ تم سر جھکا کر دنیا میں رہو سر اٹھا کر کے رہو قرآن اس لیے آئے بلند جگہ سے آیا اور تم نے بلند چیز کو پکڑ لگتا ہے لہٰذا بلند ہو کر کے جیو اس لیے آیا قرآن اس کے بعد فرمایا گیا السِّرَّ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی وہ سر کو بھی جانتا اور اخبا کو بھی جانتا ہے یہ سر کیا ہوتا ہے اففا کیا ہوتا ہے یہ فرائٹ کا نظریہ لاشعور جنہوں نے پڑھا ہے لا یعنی تھیری آف سب یعنی نظری لاش عرور جنہوں نے فرائڈ کا نظر, میں نے فرائڈ کی اے, کئی کتابیں پڑھی ہیں باقاعدہ سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب انہوں نے جامعت الظہر مصر سے پی ایچ ڈی کی ہے سائیکولوجی جیسے نفسیات جیسے موضوع ٹف موضوع کے اوپر ان کی میں نے کئی کتابیں دراسات کی نفس انسانیہ فی النفس والمستمع الانسان بین المادیت و بہت ساری المادی والی کتابیں نفسیات کے اوپر پڑھی ہیں تو فرائڈ کا ایک نظریہ نظریہ لا شعور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز شعور کی سطح پر رہتی ہے تمہارے اس کو بھی میں جانتا ہوں وہ سر ہے اور اغفا جو تمہارے لاشعور میں چلی جاتی ہے ہم, ہماری نگاہ اس کے اوپر بھی ہے اللہ اوپر کیا نگاہ ہے کیا نظر ہے کہ آدمی کہ کوئی خیال اگر شور کی سطح پر ہے تب بھی اللہ کو معلوم ہے کہ شعور کی سطح پر خیال کون سا ہے اور اگر وہ خیال شعور کی سطح سے نکل کر کے لا شعور کی تہ میں چلا جائے لا شعور کے نہا خانے میں چلا جائے تو اللہ تبارک کو علم ہے کہ وہ خیال شعور کی سطح سے نکل کر لا شعور کی سطح خانے میں چلا گیا کہاں ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اس کے بعد کہا اور رحمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یعنی وہ بیٹھا ہے کھڑا ہے لیٹا ہے کیزا ہے استوا کی کوئی تفسیر نہیں کی جا سکتی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے کہا کہ الاستواء معلوم استوا تو معلوم ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الرحمن رحمان اللہ رشستوا اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن ولکیسی ہے تو مجھول کیفیت بیٹا ہے لیٹا ہے کھلا کیا کیفیت مجھول ہے وہ سوال وہاں بداتوں سوال اس کے بارے میں بدات ہے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے اللہ حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو بلا تعویل بلا تعطیل بلا تش... تشبی بلا تجسیم بلا تا... تش... تشبی بلا تحریف تسلیم کیا جائے مستبی کیفیت مجھول ہے لیکن اس طبع معلوم کہاں ہے وہ اوپر ہے بس اس لیے کہ آدمی فطری طور پر مصیبت کے وقت اپنے ہاتھ دعا کے لیے اوپر ہی اٹھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوڈی لائی گئی آزاد کرنے کے لیے آپ نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اس نے اوپر اٹھایا میں کون کہا اللہ کے رسول کا آزاد کر دو اتھا صحیح نمو منا اس کو آزاد کر دو یہ مومنا اس کے بعد سامری کا ذکر ہو رہا ہے جانتے ہیں سامری کون ہے یہ بحیر مرا کو بٹر لیک کو جس میں سراؤنڈ ڈوبا ہے اسی کو پار کر کے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موس علیہ السلام سہرائے شور سہرائے سینا کے اندر داخل ہوئے اسی بیٹر لیک کو پار کر کے ساتھ میں ایک منافق بھی تھا بہت بڑا بدماش تھا کیا نام تھا اس کا سامری حضرت موسا علیہ السلام جب پور پہاڑ پر تورات لانے کے لیے گئے چالیس دن لگ گئے پہلے تیس تھا اللہ تعالیٰ نے پھر عشر کے ذریعے اس کا اہتمام کیا بات ممن بے عشر دس کے ذریعے اس کا اہتمام فرمایا چالیس دن مارے تو تورات کی تختیاں دی گئیں جانے سے پہلے انہوں نے قوم کی باغڈور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو سونپ دی تھی دیکھنا یہ قوم بہت بدماش ہے ہر گھڑی ڈنڈا لیے ان کے سر پہ سوار رہنا موسا علیہ السلام تو چلے گئے لیکن حضرت ہارون اتنے سخت نہیں تھے جیسے موسا تھے موقع پا کر کے سامنے نے پر پور نکالنے شروع کیا عورتوں سے اس نے اپنا کام شروع کیا عورتیں نرم دل ہوتی ہیں اور بہت جلدی ہو اس بابا کے چکر میں آ گئی اس نے ہیلے دجل فریب کے ذریعے بنی اسرائیل کی عورتوں کے بہت سارے زیورات جمع کیے اور گلا کر کے بچھڑا تیار کیا اس طرح تیار کیا کہ جب ہوا اس کے منہ میں سے جاتی پیٹ میں یوں گھومتی اور جب نکلتی تو آواز ہوتی یہ بچھڑا بنانے کے بعد لوگوں سے بولنے لگا جانتے ہو کون ہے یہ تم کو بتایا نہیں گیا حکم یہی تمہارا موسا کا بھی تمہارا بھی یہی محبوب ہے حضرت ہارون نے دیکھا تو سمجھایا یہ کیا کر رہا ہے بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا کہا پوتین تم بھی اتنا ہے اسے دور رہو اور پھر نے کہا فتب نہیں میری تباہ کرو وافی میرے حکم کی اطاعت کرو بہت سمجھایا انہوں لیکن قوم نے کہا ہیر جی لینا موسا ہم اسی کے اوپر ڈٹے رہے گا کہ موسا لوٹائیں ان کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا لہذا یہ خاموش ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اتفاق و اتحاد کے لیے شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے تتان نہیں حضرت ہارون علیہ السلام اپنی سی کر چکے اس کے بعد خاموش ہوئے اتحاد و اتفاق کے لیے شرک کو गवारा کرنا یہ حضرت ہارون کے اس واقعے سے نہیں نکالا جا سکتا ساری قوم گوشالہ پرستی میں اتلا ہو گئی اللہ واحد کو چھوڑ کر کے اس گوشالے کو پوجنے لگے جو بچڑا بنایا گیا تھا سونے کا حضرت موسا ہے دیکھا کہ ان کو توحید تو کے اوپر چھوڑ کر کے گیا تھا سارے کے سارے پرس ہو گئے پر آگے بڑھ کر کے حضرت گھر ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور مارنے لگے کہنے لگے کال اپنا خود بھی لے ہیتی والا دراسی اے میری ماں کے بیٹے حالانکہ یہ بول سکتے تھے بھیا مجھے مت مارو بھائی بھائی مجھے مت مارو لیکن بھائی یہاں انہوں نے نہیں کہا بلکہ میری ماں کے بیٹے یعنی اگر ایسے مواقع کے اوپر ماں کا حوالہ دے دیا جائے تو آدمی سوچنے لگتا ہے یار ماں درمیان میں آ گئی ہے کچھ سوچنا چاہیے بڑی مقدس سستی ہوتی ہے ماں بہت بڑی نعمت ہے ایک بار ملتی ہے باپ بھی ایک بار ملتا ہے ماں ایک بار ملتی ہے ہاتھ سے نکل گئی ماں نہیں ملتی قدر کر لو جن کے پاس ماں ہیں میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اس سلسلے میں بہت مشہور ہوں میں اور میرا بھائی ہاں ماں باپ دونوں کی اطاعت میں ہم دو بھائی بہت مشہور ہیں سلسلے میں ایک بار ملتی ہے یہ ہستی ماں بھی اور باپ ماں کا حوالہ آ گیا, چھوڑ دیا انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا کہا کہ یہ سارا کیا درا اس بدماش سامری کا ہے حضرت تشیف لائے کہاں سامری. اے سامری, اے سامری, اے ہے تو بڑی ڈٹائی اور بڑی بے شرمی اور بڑی بے حیائی سے کہنے لگا surubi, tu, rasuli, کہ, کہا تو کہ بیکار سے بےگار بھلی کیا؟ بیکار سے بے گار بھلی خالی ذہن شیطان کا گھر مجھے ایسی بات سوچی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سوجی تھی بسر تو بھی مالم اب سرو مجھے ایسی بات سوجھی جو اور لوگوں کو نہیں سوجھی کہا کہ کون سی بات سوجھی کہا کہ اب جب جا رہے تھے نا تو لوگ دیکھ رہے تھے آپ جا رہے ہیں تو آپ جب آگے نکل گئے تو میں نے آپ کے نقشے قدم پر سے دھول اٹھا لی تھی اور وہ دھول لوگوں کے سامنے میں نے محفوظ کر لی تھی اور جب میں نے بچڑا بنایا تو یہ دھول جو ہے اسی بچڑے میں ڈال دی اور کہنے لگا میں کہ موسا کے نقشے قدم کی جو دھول ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بچڑا بہت مبارک ہو گیا ہے معبود بن گیا ہے اور یہ بات میرے نفس نے میرے لیے گڑھی تھی وہ کہ سولتلی نفسی اسے یہ پتا چلا کہ آج کل جو چلے بنائے جاتے ہیں کیا ہوتے وہ چلے چلوں کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے وہ قبر نہیں ہوتی بلکہ وہ کہیں کسی بابا کے مدار سے مٹی لے آتے ہیں جیسے عراق سے لے آئے شیخ ابد ال کے مدار سے یا کہیں اور جگہ سے خالی مٹی لاتے ہیں اور مٹی لانے کے بعد اس کو قبر کی طرح کھود کر کے مٹی کو دفن کر کے قبر بنا دیتے اور پوجا شروع ہو جاتی یہ ہے چھل قبر میں کوئی آدمی نہیں ہوتا کوئی مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی بابا کے قبر کی مٹی ہوتی ہے وہ مٹی قبر بنا کر کے اس میں ڈال کر کے قبر بنا دی جاتی ہے اور اس پر عمارت تعمیر کر دی جاتی ہے اور نظرونیا شروع ہو جاتی ہے در حقیقت یہ طریقہ سامری نے ایجاد کیا تھا لہٰذا چلے بنانے والے جو لوگ ہیں در حقیقت وہ سامری کی متبیل ہے اور سامری کے نقشے قدم پر چل رہے حضرت نے اسے بدوا دی حضرت موسا نے کہا کہ تو نے بڑا خراب کام کیا ہے اب تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے گا لام ساس مجھے چھونا نہیں اس کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کوئی اگر اس کو چھو لیتا تھا تو سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا لہذا جب کوئی آدمی اس کو دیکھتا قریب آتا چھونے کے لیے کہتا رہے ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ٹچ می بولتا تھا مجھے چھونا نہیں لام بخار میں مبتلا ہو جاتا زندگی بھر اسی طرح اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے تڑپ تڑپ کر کے کہتے ہوئے مجھے چھونا نہیں مجھے چھونا نہیں اور اس کے سامنے اس بت کو کہتا تھا تیر سب کا معبود ہے اور موسا کا معبود ہے اس کو میں ابھی آگ لگا کر کے اس کو دریا میں بہا دیتا ہوں اس کو بالکل کر کے اس کو میں سمندر کے اندر دیتا ہوں دیا اس کے بعد یہ بتایا گیا لال لہم یا تکون بس دکھ رہا ہوں اللہ تبارک فرماتا ہے نصیحت کے لیے دو ہی راستے ہیں ایک تو آدمی کا جذبات آدمی کے جذبات اور دوسرے آدمی کا تعقل یہ ہدایت کے دو واسطے حضرت کا ذکر چھے صورتوں میں اور ایک مدنی صورت میں سات مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں حضرت آدم کا ذکر چھے مرتبہ صورت میں اور ایک جگہ مدنی صورت میں جنت میں ڈال دیے گئے اپنی بیوی بی حوا کے ساتھ شیطان آیا کہا کہ خوب کھا رہے ہو مزے کر رہے ہو ہاں ہے تو کہا کہ وہ جو درخت دکھ رہا ہے اس کا کیا معاملہ ارے نام مت مطلب لینا اس کا اللہ نے فرمایا بولا تکربادی درخت کے قریب نہ جانا بے وقوف ہو تم میں اس درخت کی حقیقت سے واقف ہوں کہا کہ کیا تجھے ایسا درخت نہ بتا دوں کہ اس کا پھل اگر آدمی کھا لے تو ہمیشہ جنت میرے جنت سے کبھی نکالا نہ جائے اور ایسی بادشاہت مل جائے جو کبھی پرانی نہ الٹی بات کہہ رہے دیکھو اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا یعنی درخت کا پھل کھا لے تو جنت سے نکال دیا جائے یہ کیا پٹی پڑھا رہا ہے ارے وہ تو شجرت القول ہے کھا لوگے تو ہمیشہ جنت کرو گے اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا شیطان کا کام یہی آنکھوں میں دھول جھونکنا ایک بدی بات کو دیکھی بھالی بات کو غلط سمجھ لینا اور کنفیوژن میں مبتلا ہو جانا کھلا دیا بہ کا کر کے داخلے کے وقت جنت میں اللہ تبارک کو تعالیٰ نے خبردار کر دیا تھا درخت کے قریب مت جانا آگے آیات ہیں اس سے اچھا جیسے ہی انہوں نے درخت کے پھل کھائے لباس بہشتی ان کے بدن سے اتر گیا جنتی درختوں کے پتے اپنے بدن کے اوپر لپیٹنے لگے کیا نقطہ ملا بعض مذاہب کے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ننگا رہنا یہ ولایت کی مہاراج آدمی پہنچ گیا بہت پہنچا ہوا آدمی آدمی جب ایک دم پہنچ جاتا ہے پہنچا ہوا ہو جاتا ہے ایک دم خدا رسیدہ ہو جاتا ہے تو ننگا ہو جاتا ہے یہاں بتایا گیا کہ لباس بہشتی جب حضرت ہوا اور آدم کے بدن سے اتر گیا تو یہ درخت کے پتے لٹنے لگے اس کا مطلب انسان کی فطرت سطر کو چھپانا ہے انسانیت یہ نہیں ہے کہ آپ ننگا ہو جائے جو مذہب اس طریقے کی تعلیم دے وہ مذہب صحیح نہیں ہے وہ مذہب خلاف سے فطرت ہے لباس اترنے کے بعد پتوں سے بدن کو ڈھانکنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں ستر پوشی ہے جو مذہب اس کے خلاف تعلیم دے وہ مذہب خلاف سے فطرت ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہنا تجھے بھوک لگے گی نہ تجھے پیاس لگے گی نہ تجھے گرمی لگے گی یعنی جنت کے اندر نہ تو پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی نہ گرمی لگے گی سوال یہ ہے کہ جب بھوک ہی نہ لگے گی پیاس ہی نہیں لگے گی اور گرمی ہی نہیں لگے گی تو مکان کی کیا ضرورت کھانے کی کیا ضرورت اور جنت میں طرح طرح کے پھل شراب کی نہریں دودھ کی نہریں اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ایسی بھوک نہیں کہ آدمی پریشان ہو جائے بھوک لگتے ہی کھانا آ جائے گا ایسی بھوک نہیں جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جائے بھوک سے بےتاب ہو جائے یہ مطلب ہے وہاں بھوک کا ایسی پیاس نہیں جو پیاس سے تڑپنے لگے ایسی گرمی نہیں کہ آدمی گرمی سے پریشان ہو جائے نہ بھوک لگے گی فوراً کھانا آدر پیاس لگے گی فوراً پانی آدر یہ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں خطاب پہلے آدم ہوا دونوں سے کیا اس کے بعد جب کھانے پینے اور مکان کی باری آئی تو صرف آدم کو خطاب کیا گیا ان کا اللہ تجم افیا تارا اس کا مطلب یہ کہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی کو کھانا دے مرد کے ذمہ ہے کہ بیوی کو لباس دے مرد کے ذمہ ہے کہ بیوی کو سکنا دے مکان دے یہ شوہر کی ذمہ داری یہ تھا سولہویں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک ہمیں عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے